هم آمنوا قالوا نصارا ذلك ان منهم وأنهم لا اس وقت عالمی منظر نامے پر جو احوال مسلمانوں کے جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے جس شخص کے دل میں بھی اسلام اور ایمان کی نشانیاں باقی ہیں وہ کرب میں بھی مبتلا ہے تکلیف میں بھی مبتلا ہے اور ایک سوال کرتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ان بھائیوں کی مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے انفرادی اجتماعی دونوں اعتبارات سے آج کے اس خطبے میں اسی سوال کے جواب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ اور اس سمجھنے کے لیے پہلے ایک مقدمہ سمجھنا ہم سب کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے جو ہماری اگلی نسلوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے ہماری آگے آنے والی نسل جس کی تربیت سوشل میڈیا سے ہوئی ہے انہیں اسلامی تعلیمات اور شاعر کا قرآن مجید کی تعلیمات اور اصولوں کا وہ علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والوں کا علم ہے سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیے کہ آج جو اس وقت فلسطین کے حالات ہیں اگر تبدیل بھی ہو جائے اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جائے جو لوگ مارے گئے شہید کیے گئے جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا جو مریض ہیں جو زخمی ہیں ان سب کو ان کا بدلہ دے بھی دیا جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ اس وقت دنیا نے سمجھا ہی ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ دو ریاستی فارمولا اپنا لیا جائے اور بس یہودی بھی خوش رہیں اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی وہ جینے دیں <تصفح> یہ حل نہیں ہے وجہ وجہ اس کی تاریخ ہے ان یہودیوں سے ہماری مخالفت دشمنی نسلی بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ یہودی ہیں لہذا ہم ان کے دشمن ہیں یہ یہودی ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں ہماری ان سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ اللہ کے بے ادبی کرنے والے اللہ کے استاق ہیں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جتنی سراہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو ان کے عقائد کو ان کے نظریات کو اور گندے نظریات کو ذکر کیا ہے انسان پڑھتے ہوئے بھی اس کے رونگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی ضرورت کے ساتھ یہ کہہ اٹھے کہ اللہ, اللہ کا ہاتھ تو بندہ ہوا ہے ہر وقت ہم سے مانگتا رہتا ہے چندہ دے دو قرضہ دے دو سمی اللہ قل اللہ فقیروں اللہ نے ان لوگوں کی اس بات کو سن ان مجرمین کی کم کی کہ جن کا کہنا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اللہ ہم سے مانگتا ہے یہ اس قماش کے لوگ ہیں اس انداز کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں بخشا اللہ کے متعلق بھی ان کے استہزائیہ کلمات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ بھی لاچار ہے اللہ کے علم میں کچھ نہیں ہے اللہ بعض اوقات دنیا کے معاملات چلانے کے لیے پھنس جاتا ہے تلمود کی بارات میں اور پھر وہ ہمارے جو حاخامات جو ان کے علماء ہیں ان سے مدد لے کر مسئلوں کو حل کرنے کی ان کے پیرانے پیر ٹائپ کے جو نظریات کے لوگ ہوتے ہیں اللہ پھر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ان سے مدد لیتا ہے ان سے رائے اور مشورہ کر کے معاملات کو حل کرتا ہے انبیاء کے متعلق ان کی سوچ اور نظریہ جو ان کی حرکتیں وہی نب غیر الحق انبیاء کو پوری پوری انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی اور اپنے اعتبار سے اپنے زوم میں بقول قتل مسیحا یہ سب نماریمہ رسول اللہ اپنے حساب سے تو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ ان کا یہ کہنا یہ ماننا ہے تسلیم کرنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے یہ مانتے ہیں اس چیز کو اللہ نے فرما ہما قتل شب علم انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا قتل کسی کو کیا ہو لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے لیکن ان کے ضون میں انہوں نے قتل کیا اور بھی امبیا کے متعلق اہل تفصیل نے ذکر کیا زکری علیہ السلام یاہی علیہ السلام یہ امبیا کو امبیا کے قاتل ہی ہیں امبیا یہ انہی کے نسل میں سے تھے یہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام زکری علیہ السلام یہ اسی نسل میں سے تھے کسی اور نسل میں سے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کے بندوں سے دشمنی ہے چاہے وہ کسی بھی نسل کا آدمی ہو اس لیے مسلمانوں کو اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اور میں قیامت تک اللہ کے اس قانون کو اپنے سامنے محسوس کرتے رہیں گے شوق و <شَاكُو> اے مسلمانوں تمہیں ملتی رہے گی یہودیوں سے تم جب جب قدم پڑھاؤ گے تمہیں آگے اپنا دشمن یہودی نظر آئے گا ان کو جلن ہے حسد ہے ہم مسلمانوں سے ساری دنیا کے لوگوں سے اور ویسے بھی ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے یہودیوں کے علاوہ یہ ویسے ہی ایک جانور ایک حقیر ایک کیڑے مکوڑے حیوانات کی شکل میں تسلیم کرتے ہیں جو ان کی تلمود کی عبارات ہیں جو ان کے نظریے بنائے گئے ہیں جو ان کا ذہن بنائے گئے ہیں یہ دشمن ہے اللہ کے یہ دشمن ہیں ہمارے لہٰذا ایک فلسطین کے اس معاملے کے حل ہونے سے اگر یہ غزہ کو چھوڑ بھی دے تب بھی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو بنیادوں سے سمجھنا بہت ضروری ہے ان کمبختوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انبیاء کا قتل اللہ کی شان میں گستاخی اتنے بڑے مجرم آل اللہ الکدیب اللہ کے نسبت کی اللہ کی طرف نسبت کر کے جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا کر کہ اللہ کا دین ہے یہ اتنے بڑے فسادی ہیں اتنے بڑے کمبخت لوگ ہیں کہ وہ فساد اللہ نے جہاں کہ ہوتے ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد ہی مچا رہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں ایسے نظریات کے لوگ ہیں کہ جھوٹ کو پھیلانے والے جھوٹ کو سننے والے جھوٹ کو پسند کرنے والے اور حرام خور لوگ اکالون علی بہت زیادہ حرام کھاتے تھوڑا بہت نہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے بس حرام ہی آئے حرام ان کے حاصل ہے یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں اور ملعون لوگ ہیں۔ ان کے اوپر لعنت لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ قران مجید کی ایک نہیں کئی ایک آیات ہیں اگر اپ پہلے بارے سے شروع ہوں وقالوا قلوبنا غُلظ بلعنهم الله بكفرهم ولما جاءهم كتاب من عند الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرین من الذين هادو पाचवे पारे में मिनالذین هاदू يحرفون الکلمه عن مواضع اخر میں ولا کلعنهم الله بكفرهم استاگلی ایتیں او لنعنهم کما لعن اصحاب السبت छठे पारे में आ जाइए فبما نقضوا ميثاق قوم لعناهم قل هل انبئکم بشر من ذلك مصوبتا عند الله ملعنه الله وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعينوا بما قالوا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مریم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمین لعان اللہ الیہود والنصار اتخذوا قبور انبیاء مساجد لعان اللہ الیہود حرمت علیہ مشہم فجملوها وبعوها ایک نہیں کہی ایک محسوس ہے اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا یہ لانتی قوم ہے یہ لوگ ہی لانتی ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں دھتکارے ہوئے پھٹکار ہیں ان کے اوپر ان سے تمہارے تعلق دوستی کوئی رواداری کوئی بھلائی ذرہ برابر امید مت رکھنا یہ اپنی بنیادوں میں۔ اپنے نظریات کی بنیادوں میں اپنے آگے آنے والی نسل کی بنیادوں میں اس عقیدے کو زندہ اور اجاگر رکھی اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ان سے جتنی اچھائی کی بھلائی کی دوستیوں کی تعلقات کی امید لگا کر رکھے کچھ نہیں بنے گا معاملہ یہ پہلی چیز ہے اس مسئلے کے حل کے لیے سمجھنے کے لیے حل یہی ہے کہ ان کو آپ اپنا دشمن سمجھے اب آئیے دوسرے مرحلے پر ہیں یہ دشمن اب جو یہ کر رہے ہیں یہی یہ انہوں نے کرنا تھا ہم نے کوئی ان سے کوئی اچھی امیدیں جو لگائی ہوئی تھیں اور آگے بھی جو رکھی ہوئی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی بھلائی کی امید ہو یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ ذرا تصور کیجئے جو عام انسان ہے مسلمان نہیں ہے عام انسان ہے امریکہ یورپ میں رہنے والے وہ اگر نکل کر بہت سارے بے دین بہت سارے نسرانی بہت سارے اور دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ نکل کر ان کے جرائم کے خلاف اگر مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسے مجرم ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں اس کا حل پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم حل چاہتے ہیں یہ اس سے آگے بڑھیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا مرنا ان کو قتل کرنا ہمارے اللہ ان مظلومین کی شہادت کا درجہ ان کو عطا فرما دے جو ان کے دنیا سے رخصت ہوئے جو مرضہ ہیں جو مجروحین ہیں اللہ ان کو صحت یاب کر دے لیکن ان کے دل میں کوئی درد اور احساس نہیں ہے یہ اس سے آگے بڑھیں گے اگر ہم نے کوئی امید رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سٹاپ لگ جائے گا ایسا نہیں ہے سوال پھر آتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے یہ دشمن بھی ہیں یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں میں ایک عام مسلمان کیا کر سکتا ہوں حل اس کا عام مسلمان کیا کر سکتا ہے اس سے پہلے اس کا ایک اور جواب ہے اس کا حل وہی ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اس کا حل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے اور حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ان کے خلاف لڑ کے ہی مسئلہ حل کیا جائے گا ان سے کوئی ٹیبل ٹاک کوئی مذاکرات کوئی بیٹھ کے بات چیت کوئی مسئلے کا حل نکالنا یہ ممکن نہیں یہ ایسے کمبخت ہیں کہ اللہ سے کی ہوئے وعدے توڑتے یہ اللہ سے کی ہوئے وعدے توڑتے ہیں تو یہ کیا آپ اور مجھ سے کسی مسلمان ملک سے کہیں کسی قوم سے کوئی معاہدہ کر کے یہ پاسداری کریں گے اگر اس کا میں اور آپ تصور رکھ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا اب جنگ نہیں ہوگی اب جنگ بندی ہو گئی تو ہم صرف اور صرف بیوقوف لوگ ہیں جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وادوں کو توڑتے ہیں وہ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے اس کا حل یہی ہے کہ جو ڈر ان کو ہے وہ ڈر ان کے دلوں میں بٹھایا جائے وہ ڈر کیا ہے وہ ڈر یہ ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ لَوْ <فَسَنًا> یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں مرنے سے ڈرتے ہیں ان کو دنیا میں جینا ہے اسی لیے حرام خور ہیں اسی لیے حرام کھاتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک دنیا ہی اصل ہے اور ہر حرام خور آدمی وہ آخرت کی سوچ نہیں رکھتا اس کو اللہ کے سامنے اٹھ کے حساب دینے کی فکر ہی ہوتی اسی لیے وہ دنیا میں جیتا ہے اور کہتا ہے دنیا میں جو آتا ہے آنے دو کل کی کل دیکھیں گے یہ جو ان کا دنیا میں جینے کا نظریہ ہے دنیا میں ہمیشکی کا نظریہ ہے دنیا کی چاہت ہے مال کی محبت ہے اس چیز نے ان کو بزدل بنایا ہے مومنوں کو جو اصل مومن تھے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے مومن وہ ہے کہ ان اللہ مومن کا سودا ہی ہوتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ اور وہ سودا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے میں چاہے جہاد میں شہید ہو کر مروں یا بستر پر موت ہے یا ایکسیڈنٹ پہ موت آئے بالآخر ایک دن آئے گا کہ زندگی پر فل اسٹاپ لگے گا اور میری روح میرے جسم سے جدا ہوگی تو اس ایک مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عزت کی موت پر ہوں کم سے کم اللہ کے آگے سرخرو تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ اٹھ کر کہہ تو سکوں کہ اللہ تیرے دین کے لیے یہ قربانی یہ نظرانہ پیش کر کے ہوں کہ میرے سب سی قیمتی چیز میرے نزدیک جو میری جان تھی وہ تیری رام قربان کی ہے مومن تو اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودا کیے رکھتا ہے کہ اللہ یہ تیری ہے بدلے میں مجھے تو آخرت میں جنت دے دے بھائی جہاد میں نکلتے ہیں یہ لڑتے بھی ہیں شہید ہو بھی جاتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں کل نہیں بنا الما قطب یا شہادت ہے یا فتح ہے کامیابی ہے مومن ان دو نظریات کے ساتھ راہ جہاد میں آگے بڑھتا ہے جو کہ یہودی کے پاس نہیں ہے حل یہی ہے ان سے جب تک لڑا نہیں جائے گا اور اس جیداری کے ساتھ ہمت کے ساتھ مرنے کا خوف اور ڈر مومن کے دل میں ہو کبھی بھی نہیں جیت سکتا اور مسئلہ سارا ہمارا یہی ہے جہاد کا شور بڑا برپا ہے لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جہاد کے شور میں جس کا جو دی میں آتا ہے کچھ اپنے ذہن کے نظریات کے لوگ ہیں خلافت کی باتیں اور حکومت کی تبدیلی کی باتیں ان کو اس وقت بڑا جوش اٹھتا ہے اور اس جوش کے اندر وہ سارے علماء مساجد مدارِ سب بند کر دو سب بے ہیں سب یوں ہی ہیں صرف جہاد ہے جہاد کے لیے عملی طور پر نکلنے کی بات کی جائے الما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله هو جد خشيه جب تک جہاد کی تیاری نہ ہو تو انسان بڑھ کے مار کے جہاد کے میدان میں پہنچ تو جاتا ہے لیکن ذرا سے جھٹکے آتے ہیں تو پھر اس کو ایسا ڈر لگتا ہے ایسا خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے واپس پلٹنے کی خواہش کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے اللہ واپس نکل جاؤ یخشون الناس لوگوں کا لوگوں کا ڈر اپنے دل میں ایسا بٹھاتا ہے جیسے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ موت کا خوف اس کے اوپر تاری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو ہماری نسل پل رہی ہے بڑھ رہی ہے جو یہ نعرے لگاتے ہیں جو اسرائیل کے جھنڈے زمین پر چپکا کر اس کے اوپر اپنے پاؤں رونتے ہوئے جاتے ہیں جوتوں سے اس جھنڈے کو رونتے ہوئے جاتے ہیں یہ قوم بس اتنا ہی کر سکتی ہے شور شرابہ ڈول ڈھمکا تھوڑی دیر کا جوش جذبات والی باتیں تربیت جب تک نہیں ہوگی لڑنے کی جب تک انسان لڑ نہیں سکتا اس کو وہ انداز وہ ایمان وہ حرارت وہ جذبہ جب تک نصیب نہیں ہوگا جب تک وہ میدان جہاد میں اتر کر ڈٹے گا نہیں ورنہ ہجوم اکٹھا کرنا ہے تعداد کرنا ہے فلسطین میں ہے وہ فلسطین میں صرف ایک غزہ کے مقام پر ہی ہو رہا ہے فلسطین کے آس پاس کے علاقے جو دیگر ہیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے کئی دوست وہ دیگر علاقوں کے اندر آباد ہیں رہ رہے ہیں ان کے پاس بھی ان فلسطینوں کے پاس بھی تعداد ہے تعداد مقصود نہیں ہے لڑنے کی ہمت ایمانی غیرت اور طاقت مطلوب ہے اب آئیے جواب پر کہ جب ہل لڑنا ہے حل جہادی ہے تو اس طرح اس طرح سے شور شرابے سے نہیں ہوگا یہ یہودی بڑے پسے بڑے مرے اور مرنا تھا ان کو یہ اللہ کی طرف سے ہے ان کے اوپر یہ ذلت اور مسکینیت یہ نحوست یہ زلالت اللہ کی طرف سے مسلط ہے کیونکہ اللہ کے کی دشمن ہیں ان کے ساتھ جو ہٹلر نے کیا جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد یہ کوئی روئے پیٹے نہیں میری اور آپ کی طرح قرار دادے نہیں لے کر آئے انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ کام کیا جس طرح کیا جاتا ہے ہم میدان میں اترتے تھے جب مومن مسلمان جب لڑتے تھے تیاری بھی ہوتی تھی لیکن اصل چیز ہوتی تھی اللہ کی مدد ایمان جب ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو جائے سیدنا عمر فرماتے ہیں تو پھر مقابلہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے جب ایمانی طاقت اور غیرت نکل جائے پھر مقابلہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے اور ظاہری اسباب انہوں نے پوری طرح سے حاصل کیے ہمارے اندر سے اس غیرت ایمانی کو ختم کیا پوری طرح سے کام کیا انہوں نے کس طریقے سے قبضہ کیا کس طریقے سے دنیا کے اوپر اپنا ہولڈ جمایا کاروبار کے اوپر ہمارے میڈیا کے اوپر ہمارے تعلیمی سسٹم کے اوپر ہمارے کورس اسکول کے کورسز اسکول کے سبجیکٹس پڑھانے کا انداز پڑھانے کا اسٹائل نوجوان نسل کو میڈیا کے ذریعے سے جو دکھایا جائے جو اب کیا رہ گیا ہمارے پاس اب کیا بچا ہمارے پاس وہ چیز کہ ہمارے اندر سے غیرت ایمانی کو ختم کیا گیا اور انہوں نے پوری دنیا کے اسلح ساز و سمال کے ساتھ تیاری پوری کی اور اس میں ان کو کوئی سال چھ مہینے مہینے دو مہینے کے نعرے جوش جذبے نکالنے کے بعد ریلیاں نکالنے جل سے جلوس کرنے کے بعد حاصل نہیں ہوا انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے کاز کے ساتھ وفاداری کے ساتھ یہ کام کیا اب مجھے بتائیے میں اور آپ میں اپنے سوال کرتا ہوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے اس کاز کے ساتھ اتنے مخلص ہیں اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی محنت ہے کوئی جستو ہے کوئی ذہن سازی ہے ذرا سا سمجھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان آپ نے ان دنوں میں کئی بار سنا ہوگا سنا نبی داود کی صحیح عدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا قریب ہوگا کہ تم پر امت ایسے انتدا علیکم الامم کما کما تدعن اکلت الى جس طرح کھانے والے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان پر پلیٹ پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں او کھانا کھالو ایسے یہ تم پر ٹوٹیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ آ کے حملہ کرو آؤ مل کے مارتے ہیں ان کو صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے فرمایا کم نہیں ہوں گے بہت ہوں گے لیکن تمہاری اوقات اور حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیل آتا ہے نا سلابی پانی آتا ہے اس کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے جو جھاگ ہوتی ہے تمہاری اوقات اس جھاگ اور کچرے کی مانند ہوگی جس طرف وہ سیل وہ سیلابی ریلہ بہتا ہوا جائے گا اس کے ساتھ بہنا پڑتا ہے اس کچرے کو اس جھاگ کو تمہاری حیثیت اوقات کی ہوگی اپنا کوئی کنٹرول تم پر نہیں ہوگا جو تمہیں جہاں بھا کر لے جانا چاہے وہاں تم بہ کر جاؤ گے ہوگا کیا اب وہ بات جو میں نے اب تک آپ کو سمجھائی پچھلے جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا کر دے گا دشمن کے دل سے ہمارا روز نکل چکا اس کو پتہ ہے یہ اب بجنے بجانے والے لوگ ہیں ناچ گانے والے لوگ ہیں یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے دلوں میں وہن کی بیماری صاحبہ نے پوچھا وہن کیا ہے آپ سب کے علم میں کراہیت الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جو یہودیوں کی بیماری تھی وہ میرے اور آپ کے اندر بیماری پیدا ہو گئی مجھے بتائیے دن کے چوبیس گھنٹے میں کتنی دیر ہم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے سوچتے ہیں اور کتنی دیر ہم اپنے دنیا کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں کمائی کی کاروبار کی دو اور دو چار کیسے کرنے ہیں کاروبار کو آگے کیسے بڑھانا ہے دھوکا کیسے دینا ہے پیمنٹ دینی ہے تو اس میں جھوٹ کیسے بولنا ہے لوگوں کو بے بنا کے اپنا مال کیسے بیچنا ہے کس طریقے سے میں نے اپنی ایک دکان کی دو دکان ایک فیکٹری کی دو فیکٹری کس طریقے سے اگر میں نوکری کرتا ہوں اپنے مالک کو چونا اور بیوقوف بنا کر پیسہ ہینٹنا ہے جب سارا دن میں اس چکر کے اندر گھوم رہا ہوں اور پھر میں توقع رکھوں گی میں اسرائیل کو شکست دے دوں گا ہرا دوں گا اور مسلمان جیت جائیں گے ابھی ہم جہات پہ نکلیں گے ابھی سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا ابھی سارے معاملات حل ہو جائیں گے مجھے تو دیکھ کر ہنسی آتی ہے بعض اوقات لوگ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جھوٹی ویڈیوز لگا کر کے مجاہدین پہنچ گئے جی غزہ کے اندر ابھی فتح ہونے والا ہے ابھی مدد اور نصرت آنے والی ہے فنڈ دے دو اللہ کے بندے جب تک آپ لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے غیرت ایمانی کے تقادوں کو پورا نہیں کریں گے مدد نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سب کے لیے ہے یہ قانون سب کے لیے ہے آپ کے سامنے عہد کا نقشہ بھی موجود ہے اور حنین کا نقشہ بھی موجود ہے تعداد اور قوت پر لڑنا ہے ظاہری صلاحیت پر لڑنا ہے پھر لڑو جا کے اور اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے لیے ج... ج... میدان جنگ میں اترنے سے پہلے بھی اللہ کے, اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے اور میدان جہاد میں اترنے کے بعد بھی ان اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو عہد کا میدان اور حنین میدان ہمیں یاد کرواتا ہے اس کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی اس کے بغیر کوئی کامیابی اور مدد نہیں آئے گی کوئی جنگ آپ میں اور آپ نہیں جیت سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اپنی نسلوں کو تیار کرنا اپنی نسلوں کے اندر غیرت پیدا کرنا غیرت ایمانی پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ کھیل ایک دو نعروں کا نہیں ہے ڈیڑھ دو سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سات اکتوبر دو سے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھوڑا سا پیک پر پہنچتا ہے ہمیں جوش آ جاتا ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں ہم بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ہم بھی مست وہ بھی مست نظر تو نہیں آیا نا بائک کی مہم شروع ہوئی وہ ٹھنڈے ہوئے ختم ہو گئی وہ آج پھر شروع ہو گئے آج پھر وہ جوشوں پر مہینے دو مہینے بعد وہ ٹھنڈے ہوں گے ہم بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے تربیت نہیں ہے نا غیرت ایمانی اندر سے جاگ نہیں رہی اندر سے ہم ہمارا دل بیدار نہیں ہو رہا آپ اور میں بعض لوگ تو چند چیزیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں بائیک کے چکر میں لیکن یہی آپ کا مسلم معاشرہ ہے آپ کے اپنے لوگ ہیں اور یہ سب کچھ وہ مصنوعات رکھ کر بیچ رہے ہیں. ان کی دکانوں پر موجود ہیں کیونکہ خریدار موجود ہے تو اسی لیے دکاندار کے پاس موجود ہے اور خریدار نہ بھی ہو تب بھی ہو دکاندار کے اندر وہ غیرت ایمانی پیدا نہیں ہو رہی وہ معاشرہ تشکیل نہیں پا رہا جب تک یہ تبدیلی اس طریقے سے ہم نہیں بیدار کریں گے نہیں لے کر آئیں گے کھوکھلے ناروں سے اللہ کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی میں اور آپ اسی طریقے سے پھستے رہیں گے کیوں کیونکہ دنیا کی محبت مرنے سے میں ڈرتا ہوں مجھے دنیا کی محبت لالچ میرے اندر پیدا ہو گئی ہے جو جو یہودیوں کی صفات تھی سم بی وہ بیماریاں میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں جب میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو اب مقابلہ لڑائی ظاہری اسباب پر ہوگی لڑو اصلے کی بنیاد پر اللہ سے مدد کی پھر امید نہ رکھو کہ کوئی ابابیل آ جائیں گی کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے تیاری اگر کرنی ہے اس کو بنیادوں سے اٹھائیے اپنی نسلوں کو اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اسلام کو آغاز سے بنیادوں سے لے کر اٹھیے اور درد اور تکلیف محسوس کیجئے اسی طرح جس طرح شریعت نے درد اور تکلیف محسوس کرنے کا کہا ہے دو کس چیز کا بھی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی ان شہادتوں پر مسلمانوں کے ظلم پر تکلیف ہوئی اور ہونی چاہیے غیرت ایمانی کا تقاضا ہے تکلیف ہونا یہ کم سے کم اتنی تو نشاندہی کرتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی کوئی ایمانی حیات حرارت باقی ہے لیکن مجھے بتائیے ان سب چیزوں کے بعد علماء کو گالیاں پڑ گئیں مساجد مدارس کو برا بلا کہہ دیا گیا یہ سب حرام خور بن گئے ان کو بند کر دو مدارس بند کر دو مساجد بند کر دو یہ مولوی ملا یہ سب کچھ باتیں ہو گئیں لیکن مجھے بتائیے اللہ کے ساتھ کتنا شرک ہو رہا ہے اس دنیا میں ہمارے ملک میں ہماری ناک کے نیچے وہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ مولوی شرک کے خلاف کیوں نہیں بولتے مولوی شرک کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے مولوی شرک کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے کیوں شرک بڑا جرم ہے بڑا ظلم ہے اور شرک ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آتی اللہ سے لڑتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اللہ سے مدد کی امید رکھنا سوائے جہالت اور بیوقوفی کی اور کچھ نہیں ہے ان چیزوں کو اسی سے ترتیب میں رکھے جس ترتیب کے ساتھ رب العالمین نے بیان کیا ہے میرے اور آپ کے مزاج میرے اور آپ کے جذبات کے جذبات حساب سے دین کی ترتیب نہیں بنا کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں سب کچھ سہتے رہے اپنی ذات پر بھی سہا اور کئی واقعات قرآن مجید نے ان کی عکاسی بھی کی ہے سورہ الگ جو ہے جو پہلی پانچ آیات پہلی وحی کے بعد جو انکان آل ومر جب ابو اوجڑی اٹھا کر کر کی اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ اللہ کی کی گردن پر ڈال دے اللہ کی کو میں قتل کی سازشیں کرے آپ سب سہتے رہے اس وقت صرف ایک بنیاد تھی کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں عقیدہ صحیح معنی میں داخل نہیں ہوگا ایک اللہ پر بھروسہ ایک اللہ پر توکل ایک اللہ سے مانگنا ایک اللہ کے سامنے جھکنا جب تک نہ لڑنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی رب العالمی کی طرف سے کوئی مدد آئی گی جس دن یہ مضبوطی پیدا ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے ماحول کو بدلا ہجرت ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی تعداد کے اندر بھی لڑے اللہ نے لڑوایا جب ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا یہ تین سو تیرہ جو تھے یہ تین سو تیرہ اللہ نے ان کو لڑوایا تھا رمیتت رمیتت آپ لوگ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے نہیں داخل ہوئے اللہ آپ کو لے کر چلا تھا اللہ آپ کو میدان اللہ نے لڑوایا کیونکہ مقابلہ تھا ہی تین ہزار کا مقابلہ نہیں ہوتا یہاں کچھ سازو سامان نہیں ہے لڑنے کے لیے اور وہاں سے سب کچھ تیاری کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے آئے مقابلہ نہیں تھا اللہ نے لڑوایا اور وہ جنگ جیتے غیرت ایمانی کی بنیاد پر کیونکہ وہ عقیدہ دلوں کے اندر راسخ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے لڑنے آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں اللہ ہی مدد کرے گا جیت گئے ہار گئے جو کچھ بھی ہوا شہادت بھی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں سرخر ہو گئے یہی یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یا ہی اللہ انگسر اللہ بنیادی ہے کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا سوال بعض دنوں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے مر رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر کٹ رہے ہیں اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا چلے ہم غیرت ہیں ہم نہیں کر پا رہے اللہ تو قادر ہے نا اللہ کیوں نہیں کر رہا یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا اللہ نے اس سے پہلے کی کئی انبیاء کی مثالوں میں دی رزول جلوحت رسول ان کو تو زنجیر دیا گیا ان کے پیروں تلے زمین ہلائی گئی وما منقم منهم الا سورہ بروج اٹھائیے کس طریقے کا ظلم صحیح مسلم کے حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اللہ نے فرمایا صرف ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ان مظلومین مقورین کے ساتھ وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی الا يؤمن بالله العزيز الحمید ایک اللہ عزیز حمیض پر ان کا ایمان تھا ان کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ذالک ولوعشاء الله لن تصرم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض اللہ چاہے تو خود مدد کر سکتا ہے ان کی خود بدلا لے سکتا ہے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے انما مرؤ اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون اس کو کن کہنا ہوتا ہے اور فیکون وہ معاملہ उधर لمے بھر میں پلک جھپکتے ہو جاتا ہے لیکن ولا کہ ليبلو بعضكم ببعض اللہ تمہیں آزمाना چاہتا ہے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کتنے غیرت مند ہو کیا کر سکتے ہو تم کتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے کتنا تمہارے اندر جوش اور جذبہ ہے یہ جتنے مظاہروں کے اندر شریک ہوتے ہیں جتنے جلسے جلوسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں جتنا یہ جوش جذبہ دکھاتے ہیں کے لیے ساری یہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہوں گی لیکن ان کا غیرت ایمانی نمازوں کے اوقات میں شرک ہوتا ہوا دیکھ کر کیوں نہیں بکھھرتا کیوں نہیں امٹتا غیرت ایمانی کا تقاضا ایمان کی بنیادوں پر قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے یہاں سے اگر آغاز کریں گے نا ان یہودیوں کی طرح جیسے سو, سو سال پہلے وہ پٹے ذلیل ہوئے رسوا ہوئے مارے کھائیں اور اس کے بعد سوچا سمجھا کیا کرنا ہے میرے خلاف بھی آپ کے خلاف بھی ہماری نسلوں کے خلاف بھی اپنی تیاری کے اعتبار سے آج سو سال کے بعد وہ اس کنٹرول پر آئے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سوائے میری غفلت کے میری بے ایمانی کے اور ان کی طاقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے اب اگر میں چاہوں کہ ایک دن میں پلٹ دوں تو نہیں ہوگا اس کے لیے مجھے بھی تیاری کرنی پڑے گی اور وہیں بنیادوں سے اٹھنا پڑے گا ممکن ہے میں نتیجہ نہ دیکھ سکوں ممکن ہے میری اگلی نسل نتیجہ نہ دیکھ سکے لیکن آگے آنے والی نسلیں ضرور نتیجہ دیکھیں گے اگر میں بیدار ہو گیا اور نہ بھی ہوا تو بھی اینڈ End, اللہ آنا ان اللہ قوی یہ بات ایک مومن کو اچھی طرح اپنے دل میں رکھنی چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہی غالب رہے گا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے انگس رسول ہم وہ ہیں اللہ فرماتا ہے ہم وہ ہیں جو اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اپنے ایماندار بندوگی میں مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ محکم الشاد اس دن بھی جو اشہاد والا دن ہے قیامت کے دن ہم مدد کریں گے اللہ نے فرمایا میری ذمہ داری ہے یہ میں اپنے اوپر حق لیتا ہوں میں اپنے رسولوں کی ان سب کی مدد کروں گا اللہ <تصفيق> نے بتا دیا غلبہ اللہ کے دین کا اپنی پھونک سے اللہ کے دین کو بجانا چاہتے ہیں کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا ایک جماعت چاہے وہ چند لوگوں پر قائم کیوں نہ ہو وہ ایک بندے پر کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ حق پر اس زمین پر قائم رہے گی منصور اللہ کا دین باقی رہے گا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ اللہ کا دین تو باقی ہے میں اس میں کہاں کھڑا ہوں میں اس میں کہاں کھڑا ہوں میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کے دین کی سچی مدد کرنے کے لیے ہے وہ تو ہوں گے میں ان کے ساتھ ہوں میں اگر ہوں تو یہ میرے لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے اور اگر میں نہیں ہوں کھوکھلے نعروں سے کھوکھری باتوں سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار سے دین کی بنیادوں کو ہلانے سے اپنے آپ کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ ہوگا اللہ کے دین کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے خول قولہ اللہ الحمد اللہ رب العالمين